سلام ام آباد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولو قول سدیدہ صدق اللہ مولانا العظیم دوستو آج کے نشست میں موضوع ہے مسئلہ ہے خطا میں سب کی غلطیاں <تصفح> یعنی سیدہ پاک کی طرف خطا کی نسبت کا جو مسئلہ چل رہا ہے نا عجیب بات ہے جو مسئلہ اٹھانے والے ہیں ان کے سمیت سب جو بھی بول رہے ہیں وہ غلطیاں ہی تول رہے ہیں اس مسئلے میں صحیح کلام ان سے نہیں ہو رہا کسی سے بھی نہیں ہو رہا عجیب بات ہے ایسے لگتا ہے جیسے علمی بحران ہو گیا ہے علمی فقدان ہو گیا ہے، اصل میں عالم بندہ وہی ہوتا ہے خالی عربی پڑھنے سے نہیں بن جاتا جو شریعت کے محکمات کو مضبوط رکھتا ہو اور شریعت کے محکمات دو چیزیں ہوتے ہیں عقائد اور اعمال دونوں ہوتے ہیں جب تک شریعت کے محکمات اور اصول کو نہیں سمجھے گا نا مضبوط نہیں کرے گا وہ جب بھی کلام کرے گا ایسے ہی غلطیاں کرے گا نقصان پہنچائے گا فائدہ نہیں ہوگا اب سب سے پہلے خود ہوری ڈاکٹر کی طرف سے جو یہ مسئلہ اٹھایا گیا ہے نا تو میں اس کی غلطیاں بیان کرتا ہوں پہلی غلطی یہ ہے کہ تاجدار گول رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تصفیہ کتاب جو ہے نا اس کو اپنی صفائی اور اپنی تائید کے لیے پیش کیا دو مقام کی عبارت ہے جس میں تاجدار گوڑا رضی اللہ تعالی نے جو فرمایا اس سے صاف یہ پتا چلتا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ خطا ممکن ہے سید پاک اور اہل بیت سے خطا ممکن ہے یہ تاجدار گوڑا کہ کلام کا مطلب ہے آسان کرنے کے لیے بول رہا ہوں تو اس کلام کا سہارا جب لیا گیا تو اس کے مخالفین کی طرف سے اعتراض اٹھا کہ یہ امکان ہے وقوع نہیں ہے تم تو بکو کا دعویٰ کر آئے ہو تم نے خطاب میں کہا جب مطالبہ کر رہی تھیں وہ غلطی پر تھیں وہ غلطی پر تھی تو تمہارا دعویٰ اور دلیل جو ہے وہ مطابقت نہیں رکھتے جب اعتراض اٹھا تو اس نے پوری ایڑی چھوٹی کا زور لگایا آپ کے کلام سے بکو خطا کے ثابت کرنے پر عجیب بات ہے جتنا کلام کیا وہ سارا ہی غلط ہے ایک ایک خطاب کلب مجھے ایسا نہیں ملا جس کے اندر یہ کہا جا سکے کہ یار اس کا کلام صحیح اور اس نے اپنے دعوے کو دلیل سے ثابت کر دیا ہے لڑکھڑا ہے کلام میں من پیک چلاتا ہے تو غلط ہوتی ہے اعلیٰ حضرت کے حوالے پیش کیے تو غلط ایک ایک وہ جس مقالثے میں وہ کھویا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جی امکان جو ہے نا اگر اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہو تو وقوع کو مستلزم ہوتا ہے یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے یہ دنیا کائنات کی کسی کتاب میں یہ مسئلہ نہیں دکھا سکے گا وہ اس کے مخالف مسئلہ میں دکھا دیتا ہوں ہمارے فقہ انفی کے بہت بڑے امام احمد حمی جنہوں نے الشبا النزائر شرح لکھی ہے غمز و عیون البسائر ان کی عقیدے پر کتاب اپنی منظومہ ہے اس پر شرح ہے تعلیق القلائد اعلی منظمت العقائد تو اس کے صفحہ نمبر تین سو ستر اور تین سو اکہتر پہ پہلے آپ فرما رہے ہیں فنا کل ابن و جماع ان لمبیا ما اسم المون امن القبائر و صغیر آمدن و صح ون خلاف امام عز الدین ابن جماعہ نے نقل فرمایا کہ انبیاء کبائر اور سغیر سے آمدن صاون معصوم ہے لیکن صاحب سغیر کے اندر حنفیہ اس کے خلاف ہیں اس پر آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ امام تختہ ذانی نے جو نقل کیا ہے مذہب کو اس کے مخالف ہے کہ انہوں نے اتفاق نقل فرمایا پھر فرمایا شاید ہو سکتا ہے اتفاق سے مراد اجماع متقدمین یا ان کے جمور کا اتفاق ہو تو فرمایا اس رفع نزاع بین النقلین کو اٹھانے کے لیے وہ ایک کلام کر کے فرمایا لہذا جو امام استاد ابو اسحاق اسفراجینی اب الفتح شارستانی و ان حضرات سے ہے کہ وہ معصومون عن کبائر القب... و عمدن آمدن و صاحب وقتارتاج الدین اسب کی فرما اس کے منافی نہیں ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کالبا عدالف الائے بلا جب ادوان یقون اور مرادب التفاق ہو تجویز ہو و مورد کہ بعد حضرات نے اس اختلاف کو اس طرح اٹھایا تو انہوں نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ اتفاق جہاں پر امام تفتانی کے کلام میں آیا اس سے مراد تجویز ہو اور جہاں اختلاف کا ذکر آیا اس سے مراد وقوع ہو یعنی جنہوں نے کہا کہ سب کا اتفاق ہے تو ان کا مطلب ہو کہ امکان امکان وقوع صحابہ صغائر کا امکان وقوع جو ہے صحابہ صغائر کا امکان وقوع جو ہے وہ ہے اس میں اتفاق ہے امکان کے اندر اور جو اختلاف ہے تو وہ فرمایا وقوع کے اندر ہو کہ ہنفیوں کے اندر نزدیک ماتریدیہ کے نزدیک سے صغیر کا وقوع ہے اور جو عشائرہ باز ہیں ان کے نزدیک نہیں ہے تو فرمایا وقوع کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے اور اتفاق تجویز کے اندر تو آپ یہ طالب علم سمجھتا ہے کہ جب ہم کہیں گے کہ تجویز کے اندر اتفاق ہے اور اختلاف وقوع کے اندر ہے تو پھر تجویز و امکان جو ہے وہ وقوع کو مستلزم نہیں ہوتے چاہے ماضی کا بھی ہوں کیوں کہ ہم بے عالم السلام سب ماضی میں گزر چکے اور اختلاف جب ہو رہا ہے وہ بعد میں ہو رہا ہے تو پھر اگر ماضی کے سلمانہ ماضی میں اگر کوئی کام ہوا ہو تو پھر اس کے متعلق اگر امکان بولا جائے تو ڈاکٹر صاحب کے مطابق وہ لازمن وقوق مستلزم ہوگا تو پھر تو یہ اختلاف ہمارے اما کا وہ اور یہ رف تنازع جو ہے اس کی کوئی توکری بنتی پھر معلوم ہوا یہ سراسر ہی غلط بات ہے کہ امکان جو ہے وہ ماضی کے ساتھ تعلق رکھے تو وقوع کو متلزم ہوتا ہے یہ حضرت کا وہ مکالتا ہے کہ جس نے حضرت کو بہت بڑے کھڈے میں ڈال دیا ہے اور اسی وجہ سے وہ جب بھی اپنے موقف وقوع جو ہے نا خطا اس کو ثابت کرنے کے درپئے ہوتے ہیں تو آج ہو جاتے ہیں اور ثابت نہیں کر پاتے تو یوں سمجھو کہ میرے خیال میں اگر کوئی صاحب علم ہو تو اس کے سامنے وہ ہنسی بنے ہوئے ہیں جی تو حقیقت معلوم ہوا یہ بالکل دعوی غلط ہے اب دوسری غلطی یہ ہے کہ حضرت پر جاب سے ادھر ادھر, ادھر سے توڑ حملے ہوئے لا کی طرف سے نیم راخریوں کی طرف سے جہلوں کی طرف سے تو حضرت قائم نہ رہ سکے یہ دوسری غلطی ہے حالانکہ بات مذہب کی ہے حضرت نے کہہ دیا کہ ہم میں نے یہ کانوں سے سنا ہے حضرت نے کہہ دیا کہ ہم جو تاجدار گلڑا کی تصویہ میں عبارت ہے امکان خطا ہم وہ بھی نہیں بولتے فراہ عرب بھی اب اتنا بڑی غلطی تو ہمارے شہر کی عبارت کو بھی غلط ثابت کر دیا ساجدار گرو وہ تو صحیح فرما رہے ہیں یعنی اتنا بخلا گئے کہ جو جس پر کسی طرح اعتراض کسی کی طرف سے نہیں تھا اس عبارت کو بھی چھوڑ کر بھاگ گئے یہ بھی نہیں کہتے بھائی آپ یعنی جی میں بندہ کہنا ہے تے دو کان پھڑ کے نک نار لیکاں کٹنیاں یہ حضرت دو کان پھڑ کے نک نہ لیکا کٹ بیٹھے نے اس سے جو نقصانات ہیں وہ آپ کے سامنے ایک تو تاجدار گولیڑا کا تختیہ کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ اگر ان کا تختیہ مقصد نہ ہو لوگ تو نفرت کھا جائیں گے یہ تاجدار گولڑا کی بھارت جو ہے وہ ایسی تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا بھائی ہمارا بھی کوئی تعلق نہیں ہاتھ کھڑے ہیں یہ ع ہم نہیں بولیں گے اور کبھی جو ہے وہ بکو پر بکو پر زور لگا دیتے ہیں کبھی بکو کو ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی یہ ہے کہ پھر تو کر دے کے ان کا اپنے موقف سے انحراف یہ بہت نقصان لا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ مسئلہ ہو گیا سامنے آ گیا تو اب کیونکہ ہمارے عقیدے کے اندر ہے ہمارے عقیدے کے اندر ہے اور یہ سب نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے آج کے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سب نے لکھا ہوا ہے کہ جو خطا ہے اجتہادی اس کی امبیاء علیہ السلام کی طرف نسبت ہوتی ہے تو پھر اہل بیت کو پاک سمجھنا اس نسبت سے جو تو کفرہ ہے یہ تو غیر نبی کو نبی سے بلند کرنا ہے اوپر بڑھانا ہے اور یہ مذہب رعضیت ہے تو میرے بھائی اسے نراف سے جو نقصان ہوگا وہ صاف ظاہر ہے تو مذہب برابزی جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا है? اور لوگوں کے ذہنوں میں مضبوط ہو جائے گا اور اعلی سنت کا مذہب جو ہے بات لوگ کر اڑ گیا ہوا بن جائے گا تو بھائی ایسا یا تو مسئلہ کو کرنا نہیں چاہیے اگر کرنا ہو تو پھر اس کو صحیح ثابت بھی کر سکے بندہ اور اس پر قائم رہنے کی ضرورت بھی رکھتا ہو استقلال اور استقامت رکھتا ہو اگر نہیں ہے تو ایسے ممبر جو ہے نا روٹی کمانے کے لیے نہیں ہے یہ. یہ <سؤال> دو غلطیاں <سؤال> اس حوالے سے یہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے اس کے بعد ایک ڈاکٹر مقیم ہے کینیڈا کے انہوں نے بھی تین چار قسطوں میں اس پر کلام کیا اس کا اے اللہ اکبر و کبیرہ پتہ نہیں جان لوگ کہاں پڑے ہیں اور کیا کرتے ہیں اس سے بھی صاف پتہ چل رہا ہے وہ نہ محکمات شریعت کو جانتا ہے نہ محکمات مذہب کو جانتا ہے بس ایسے ہی اٹھ کر جڑ جاتا ہے پانچ لاکھ حدیثوں کا اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے پڑھی ہیں پانچ لاکھ حدیثیں وہ ڈاکٹر جو کینیڈا میں رہتا ہے نا ادھر بھی آتا ہے بارہ ربیع لوگوں کو آپ کو پتا ہے تو اس نے کہا پانچ دعوی کیا میں نے پانچ لاکھ حدیثیں پڑھی ہیں عجیب بات ہے حوصل المحادرہ کے اندر امام جلال الدین سیوتی اپنے حالات خود لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں دو لاکھ حدیثیں گردش کر رہی ہیں وہ سب مجھے یاد ہے اب امام جلال الدین سیوتی کے دور میں تو پانچ دو لاکھ حدیثیں گردش کر رہی تھیں اور پتہ نہیں حضرت کے دور میں تین لاکھ کہاں سے آگے بھائی یعنی اندازہ لگا کیا کیا دعوی یہ اسی طرح کا دعویٰ ہے جس طرح یہ کہنا کہ امام اعظم مجھے پڑھاتے رہے خواب کے اندر دس سال پڑھایا کمال ہے یار ہم نے ہمیں مامے اعظم نے نہیں پڑھایا ہم نے تو صرف اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے لیا ہے جو کچھ لیا ہے ایمان سے کہتا ہوں پتہ نہیں اس کی کتنا غلطیاں ہم نکالتے ہیں اور کتنے پتہ نہیں کیا کچھ حضرت کے ظلم ہیں جن کو ہم نے سامنے کیا ہے کرونا کے مسئلے پر حدیثوں کو بدل جو جس طرح حدیثوں کو کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے تو اسی طرح اس حجرت کی ایک بات یہ ہے انج اللہ آیت تتیر جو ہے اس, اس پر کلام کیا آپ نے پتا نہیں کیا اللہ اکبر اپنے دور کے وہ مشتد مطلق سب سے آگے بڑھا ہوا تھا اور کلام کرتے ہوئے کیا کہا اس سے ہر کتھا ہر غلط اور کیا کیا الفاظ بول کر گئے لگا امکان بھی نہیں ہے اچھا امکان نہیں تو یہی اسمت کا نظریہ ہوتا ہے اور کس کو کہتے ہیں اور تو غیر, غیر, غیر امبیا کے لیے یعنی اہل بیت کے لیے تم اسمت کا نظریہ پیش کر رہے ہو کمال کیا خیر ہے ترجمان سنیوں کے بنے ہوئے ہو بیٹھے ہوئے ہو ترجمان سنیوں اہل سنت کے بن کر اور بات وہ کر رہے ہو جو رابضی کرتے ہیں خیر ہے پیسہ عجیب حق مل تیرہ یہ امکان نہ ہونا یہ کیا ہے یہ امبیا کے لیے استعمال ہوتا ہے یا کسی اور کے لیے استعمال ہوتا ہے ادھر تم کہتے ہو کہ جی اسمت کا نظریہ فلان ہے تمہیں پتہ نہیں تم خود ثابت کر رہے ہو غیروں کے لیے غیر امبیا کے لیے اسمت کا نظریہ ثابت کر رہے ہو بہت بڑی اس کی غلطی ہے پھر اس نے عجیب ہی بات کہہ دی باغ فدق کے حوالے سے کہا کہ بی پاک جو ہے وہ مینجمنٹ کے حوالے سے گئی تھی یار وراثت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا یار کمال ہے لوگوں کے آنکھوں میں مرچیں ڈالنا مٹی ڈالنا کوئی تک بنتا ہے بخاری مسلم کو تو بے ستہ بھر ہی پڑی تاریخ کا اتفاق ہے اس بات پر بی بی پاک وراثت مانگنے کے لیے گئی اور حضرت کہہ رہے ہیں مینجمنٹ کا مسئلہ تھا یہ کیا انگلش کے الفاظ جو ہیں وہ مسئلے کی حقیقت کو بدل سکتے ہیں کیا مینجمنٹ کا تھا تو روڑا کالا یہ بہت بڑی تو سمجھو دیدا دانستہ دیدا دانستہ روایات میں تحریف کرنا ہے اور یہ تحریف نہیں جل سکے گی دو ڈاکٹر صاحب تو یہاں پر آپ دیکھ چکے کہ انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں اب تیسری ایک سرکار ہیں وہ فیصل آباد کے پروفیسر ہیں انہوں نے اجیبی سب سے آگے قدم اٹھا لیا جو کسی نے بھی نہیں اٹھایا حضرت نے کیا فرمایا حضرت نے فرمایا میری تحقیق تو یہ ہے کہ یہ مطالبہ ہوا ہی نہیں ہے سرے سے میرے پاس سلائل ہیں میں پھر کبھی پیش کروں گا میں حیران ہو گیا میں حیران ہو گیا یار جو قتب ہیں حدیث کی کتابیں ہیں وہ بھی سارے یہی بتاتی ہیں مطالبے کا سوال کا مانگنے کا صدق وغیرہ فدق مانگنے کا تاریخ کی کتابیں بھی سب اتفاق کر رہی ہیں اس مسئلے پر کچھ سمجھ نہیں آ رہی حضرت کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ غلط ہے اور میں دلائل سے ثابت کروں گا اب تاریخ کے دلائل بھی نہیں ہو سکتے حدیثوں کے بھی نہیں ہو سکتے اب اس سے باہر اور کیا ہوگا وہ کہاں سے آئیں گے دلائل یہ پھر ہم جو ہے نا ہمارے جیسے جو علمی خدام ہیں علم کی خدمت کرنے والے لوگ وہ یہاں کہنے پر حاضر ہو جاتے ہیں کہ یہ تمام دلائل علم کی دنیا سے باہر ہوں گے اور میرے خیال میں علم کی دنیا میں رہ کر وہ ایک دلیل بھی نہیں لا سکتے اس دعوے پر دلائل تو جمع ہے, بے شک ہے پھر آپ نے اس مسئلے پہ انہوں نے دوسری بات یہ کہی کہ قرآن فرما رہا ہے یہ میرے خیال انہوں نے دلیل پیش کرتے ہو گئی قرآن فرما رہا ہے رافت اللہ رسول ہُ جب اللہ رسول کسی بات کا فیصلہ کرتے تو مومن کو اختیار نہیں رہتا جب حضرت صدیق نے حدیث پیش کر دی تھی تو پھر سیدہ ناراض ہو کر واپس جانا مطابق یہ کیا توق بنتا ہے انہوں نے پھر وہ حدیث کیوں نہ مانی بار پھر حضرت نے کہا کہ میں کہتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی یہ ہوا ہی نہیں لیکن حضرت کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ حدیث کو چھوڑ دینا حدیث کے خلاف چلنا اس وقت یہ آیت کے مطابق جرم بنتا ہے جس وقت اجتحاد کے بغیر ہو اگر اجتحاد کے ساتھ دوسری کوئی دلیل شرعی ہے اس کے پیش نظر بجے کسی تعارف کے اگر کوئی مجتہد ایک روایت کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے اللہ رسول کا فیصلہ اور حکم کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ دلائل ہوتا ہے جب بغیر کسی اشتہاد کے چھوڑتا ہے تو اس وقت یہ حکم ہوتا ہے کہ مومن بندہ یہ نہیں رہتا کیونکہ اس نے بغیر کسی دلیل کے چھوڑا تو اس کا مطلب ہے خدا رسول کے حکم کو چھوڑ رہا ہے تو حضرت کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ بی بی پاک نے اجتہار اگر یہی بات ہوتی تو ام کرام جتنے ہیں جتنے فکہ مستحدین ہیں اس ہر ایک امام نے کوئی نہ کوئی حدیث چھوڑی ہے امام کرافی مالکی امام کرافی مالکی جو ہے وہ اپنی تنقید الصول کے اندر لکھتے ہیں پر کوئی امام ایسا نہیں بوجھتا ہے جس نے کوئی نہ کوئی حدیث چھوڑی نہ ہو مثلاً امام شافی سرکار ہیں انہوں نے حنفیوں کی کئی حدیثیں چھوڑ دینفی ہیں انہوں نے شافیوں والی کئی حدیثیں چھوڑ دی کیوں کہ حدیثیں آپس میں جب ایک دوسرے کے مخارض اور مخالف ہو گئی تو اب وہ کے لیے پریشانی بن گئی کہ کیا کروں کس کو لوں اور کس کو چھوڑوں تو اب اس اشتہاد کے ساتھ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یار میری سمجھ کے مطابق میرے اصولوں کے مطابق یہ جو ہے نا حدیث اس پر عمل کرنا صحیح ہے اس پر صحیح نہیں ہے تو اشتہاد کی وجہ سے وہ چھوڑتا ہے ہر امام چھوڑتا ہے جب ہر امام چھوڑتا ہے تو کیا حضرت صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ معذ اللہ عزاقت اللہ رسول و عامرن کے تحت یہ سارے مجرم ہیں ایمان ہے امام کیوں حدیث چھوڑ رہے ہیں حدیث پہنچ گئی اور چھوڑ رہے ہیں اب کتنا کام علمی ہے ہاں پروفیسری اور چیز ہے عالم ہونا اور چاہے کتنا بڑی غلطی ہے کہ بیوی بی پاک کے متعلق جو روایتیں صحیح ہیں ان کو ٹھکرا دینا اور پھر یہ کہہ دینا کہ اس سے لازم آتا ہے بیوی بی پاک جو ہے وہ حدیث کو چھوڑ رہی ہیں یہ ممکن نہیں ہے یہ کیا ہوا بھائی اگلی بات اس سے بھی عجیب تر کر دی انہوں نے کہا کہ بھائی غلطی اگر ہے یہاں پر تو میں بتاتا ہوں کس کی غلطی ہے اللہ اکبر ہم سنتے ہوئے حیران ہو گئے بھی دیکھیں تو صحیح کس کی غلطی قرار دیتے ہیں تو حضرت نے کہا ہم بتاتے ہیں کس کی غلطی ہے غلطی اس شخص کی ہے جس نے کہا فخب بت فاتمہ تو فلم تت کلم و حتہ کے فاطمہ ناراض ہو گئی اور کلام نہ کی جب تک کہ زندہ رہیں انہوں نے کلام نہ فرمایا حضرت صدیق اکبر سے تو یہ جس نے کہا اس کی غلطی ہے اب سوچنے لگ گئے ہم بھائی وہ کہنے والے دو, دو ہی باتیں ہیں یا تو وہ ساپا ہیں جو یہ بات بیان کر رہے ہیں یا ان کے بعد والے راوی ہیں اب بتاؤ کس کو غلط کہیں بھائی اماں ایشا ہیں مالک بن اما ایشا ہے زیادہ تر اس، اس، اس، اس، اب اما ایشا کو کیسے کہیں کہ انہوں نے غلطی کی ہے بولو کیسے غلط ان کو کہیں کہ انہوں نے غلطی کی ہے یہ جی روایت بیان کرنے کے اندر سیدہ کو سدا کی غلطی جو ہے سیدہ کی طرف غلطی اور خطا کی نسبت کرنے سے اتنا پرہیز کہ دوسری ماں صدیقہ اللہ اکبر و کبیرہ جن کی تہارت اور پاک دامنی کے لیے سورت نور کی اٹھارہ آیاتیں آئے ان کو ہم غلط کہہ دیں ادھر اتنا گلو ہو رہا ہے ادھر اتنا تفریح ہوئی خیر ہے یہ کیا ظلم ہے بھائی اگر راویوں کو کہتے ہیں نیچے کیا یہ رامیوں خد تو بھائی یہ تو روایت صاحب بخاری مسلم ابوداؤد نسائی سب کے پاس ہے تو کیسے کہیں یہ سب غلط کر رہے ہیں تو اگر یہ کہہ دیں کہ حضرت پروفیسر کو جو ہے خود کو حضرت کو یہ غلط نظر آ رہا ہے اور ہو سکتا ہے غلط ہی نظر آتا ہو تو اگر یہ کہہ لیا جائے تو میرا خیال اچھا ہے بجائے اس کے کیا میں نے اماموں کے متعلق ایسے یا صحابہ کے متعلق ایسے غلط نظریات رکھیں یہ میں بطور نمونہ عرض کر رہا ہوں ہاں جی مارد. اگر ان کی غلطیوں کا تعاقب کیا جائے تو ہو سکتا ہے بہت کچھ تتب اور تعاقب کیا جائے تو اور کچھ بھی بہت سے مل, مل سکتا ہے اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ایک شہ سے گجراتی ایک گجراتی شیخ ہیں مشاخ المشائخ ہیں تو حضرت نے تو عجیبی رنگ چڑھائے پہلی بات ہی یہ کر دی انہوں نے کہ دربار خلافت میں جب سید آ گئی استفل اللہ ربی میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ صاحب دربار خلافت جس لفظ کا ترجمہ کر رہے ہیں تاریخ کی کسی کتاب میں پشرتے کی روایت حسن ہو یا صحیح ہو ضعیف اور موضوع نہ ہو وہ رافضیوں کی موجود ہیں مجھے پتا ہے صحیح اور حسن روایتیں ایک میں ثابت نہیں کر سکتے کہ جس کا ایسا کوئی لفظ آیا ہو جس کا معنی دربار خلافت ہو اور بی, بی پاک دربار خلافت میں گئی ہوں اللہ برابر اتنا نہیں سوچا ان لوگوں نے کہ اس میں اہل وید کی کتنا بےزتی ہے ایک مسلمان بھی اپنی بہو بیٹی کو ہاں مسلمان عزت دار اس کو کوٹ میں لے جانا پسند نہیں کرتا اور پھر انہوں نے ستم بالائے ستم یہ کیا کہا ادھر پانچ چھ صحابہ کرام ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بی بی اسی حال میں چلی گئی کچھ تو سوچو صحیح صنعت کے ساتھ طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے اور سے سیر اور عالم البالاک ان کے اندر ہے کہ امام حسن حسین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات کے سامنے نہیں آتے تھے باوجود اس کے, کے محرم ہیں اب بتاؤ حضور کے ازواج متحرات اتنا پردہ کرتے ہیں کہ حسن حسین ان کے سامنے نہیں آتے اور سیدہ جو ہیں وہ نوزہ کے, کے بیان کے مطابق وہاں پر غیر بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر چلی جاتی ہے اور دربار خلافت خلاف جب لفظ بولا جاتا ہے تو لوگ تو یہی سمجھتے ہوں گے کہ وہ پتہ نہیں باہر ایسے جیسے کوٹ ہوتے ہیں اسی طرح کو کوئی وہاں پر جگہ ہوگی اور وہاں پر صدیق اکبر بیٹھتے ہوں گے اور وہاں پر وہ چلے گا اور جناب جا کر یہ ساری بات شروع کر دی یہ گمراہ گم باتیں ہیں سنو بخاری اور مسلم یہ مطلب جتنا صحیح روایتیں ہیں ان کو سامنے رکھ کے عرض کر رہا ہوں بعض روایتیں کہہ رہی ہیں ایک روایت صرف بخاری کی ایک روایت صرف یہ کہہ رہی ہے ایک روایت کہ حضرت سیدہ اور حضرت عباس دونوں گئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس یہ ایک روایت کہتی ہے ایک روایت کہتی ہے بی بی پاک نے سوال کیا بس دو روایتیں کہتی ہیں بی بی پاک نے پیغام بھیجا بخاری شریف کی دو روایتیں یہ فرما رہے میں نمبر بتاتا ہوں تیس بانوے فاطمہ تو سالت سیدا نے سوال کیا مانگا فدق اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ گئی کہاں مانگا کسی چیز کا ذکر نہیں ہے کان دور اسی کے اندر پھر یہ لفظ موجود ہیں کان اتر سال بکر نصیبہ اپنا حصہ ابو بکر سے مانگتی تھی ابو بکر سے مانگتی تھیں اپنا حصہ نسی بہا اب وہ ڈاکٹر کینیڈا سے میں پوچھتا ہوں مینجمنٹ کا جو مسئلہ تھا تو بی, بی با خود مینجر بننا چاہتی تھی خدا کا خوف کر سے چھوڑ دیتے ہو نبی کے دین کو خراب کرنے کے لیے دل اٹکے ہوئے ہیں تم مسکینوں کے یورپ کے ساتھ اور تع دعوے کرتے ہو اور مداخلت کرتے ہو دین کے سمجھنے میں خبردار تمہارا کام نہیں ہے تم یورپ کی خدمت کرو دین کی خدمت تمہارا کام نہیں ہے گانا تخالوا باپ اکر یہ تیس بانوے نمبر ہے حدیث کا بخاری کھول کر دیکھ لیں اس میں تو صاف آ رہا ہے وہ اپنا حصہ مانگ رہی ہے مینجمنٹ کا ہے اتنا بڑی غلطی اتنا بڑا ظلم یہ غلطی نہیں ہے ظلم ہے حدیث کے ساتھ تعریف ہے اس کے اندر اگلی روایت سمجھو پیغام بھیجنے کی وہ کتنی ہے بیالیس چالیس بیالیس اکتالیس سینتیس گیارہ یہ دو نمبر جو ہیں دو, دو حدیش ہیں ان کے اندر آیا ارسالت بیگام بھیجا اللہ, بی اللہ, جا اللہ اب ایک اور بھی مغالتا ظاہر کرتا نبی پاک دول دول کی گھر والیاں ازواج مطرات امہات المنی سلام اللہ اہل انہوں نے بھی پیغام بھیجا ان کے متعلق یہ آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو توجہ بخاری میں دو بات ہے حضور کی گھر والیاں محترمہ انہوں نے ایک میں آیا کہ حضرت عثمان کو بھیجنا چاہا دوسری میں آیا انہوں نے حضرت عثمان کو بھیجا اب یہ تحرض ہو گیا اختلاف ہو گیا دونوں سے ایک رواج کہہ رہی ہے بھیجنے کا ایک کہہ رہی ہے بھیج بھیجنے کو چاہنے اور اس کے ارادے کرنے کا تو زمین اسمال کا فرق ہے بات کو سمجھنا اب میں نے تحقیق کی تو پتہ کیا چلا کہ جو روایت ہے نا بھیجنے والی اس کا راوی ہے ابوال جمان ابوال حکم بن نا اور حکم بننافے جو ہے نا تو انہوں نے شعائب جو ان کے شیخ ہیں ان سے تن حدیثیں لیے ہیں اور مناولہ جو ہے وہ آخری کے اندر یعنی لینے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ ضعیف ترین طریقہ ہے لہذا اس کو وہم لگا ہے جو حکم بننافے ہیں بھیجی نہیں گئی حضرت عثمان بھیجے نہیں گئے بھیجنا چاہا بی بیوں نے تو اماں پاک نے خبردار کر دیا کہ وہ بھول گئی حدیث جس طرح کیشرا اوبی مسلم کے اندر ہے وہ بھول گئی اما پاک نے یاد کرا دیا دیکھو حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا تو وہ ساری بی بیبیاں بی بی بی بی پاک کا مطمئن ہو کر بیٹھ کہا ہاں ہاں ہاں ہمیں یاد آ گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے اب اسی سے رافیوں کا وہ اعتراض دور ہو گیا کہ یہ دیکھو عثمان کو بھیجا عثمان کو بھیجا اگر اسمان تم کہتے ہو عثمان کو پتا تھا اس حدیث کا جو حضرت احبوب بکر نے سنائی تھی تو پھر کیسے بھیجا ان کا جواب ہو گیا یہ راوی کا وہم ہے دوسری روایت جو ہے وہ ہم سے پاک ہے لہذا اس کے اندر صاف آیا بھیجنا چاہتی تھی کہ اما عائشہ نے ان کو حدیث سنائی اور وہ مطمئن ہو کر بیٹھ سمجھے بات نہیں تو بھائی اب اور روایت جو ایک ہے ایک بخاری میں صرف ایک ہے وہ مسلم میں صرف ایک ہے وہ کیا وہ کتنا نمبر ہے وہ کتنا نمبر ہے میں بتاتا ہوں چالیس پینتیس بس مغازی کے اندر آئیے ان فاطمہ والعباس عباس یا ابا بکرن یلتا میں سان میرا سا ابو بکر حضرت سیدہ اور جو حضرت عباس ہیں وہ تشریف لائے دونوں سیدہ خاتون اور حضرت عباس حضور کے چچا پاک دونوں تشریف لائے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بات کو سمجھنا تو بھائی یہ روایت بتا یہ ایک روایت ہے وہ روایتیں دو ہیں وہ بتاتی ہیں پیغام بھیجا پیغام بھیجا اب دو ہی سوٹتے ہیں اگر واقعہ ایک ہی بار ہوا بات کو سمجھنا اگر یعنی تعدد نہیں اس میں یہ نہیں ہوا کہ دو تین مرتبہ یہ مانگنا جانا ہے یہ دو تین مرتبہ ہوا ہے یہ واقعہ دو تین مرتبہ ہوا ہے اگر ایسا نہیں ایک ہی بار ہوا ہے تو پھر تو کہنا پڑے گا کہ راوی کو حضرت عباس جو ان کے جانے کا ذکر اس نے کیا ہے تو وہم ہے راوی کا وہم ہے حقیقت یہ ہے کہ سیدہ نے پیغام ہی بھیجا تھا تو حضرت عباس خود چلے گئے ہوں گے اگر ہم کہتے ہیں کہ واقعہ متعدد ہے بات کو سمجھنا تو پھر بھائی یہ نہ سمجھو کہ کوئی دربار خلافت لگا ہوا تھا یہ دونوں حضرات وہ بابا ہیں وہ بابا ہیں یہ بیٹی ہیں ان کی حضرت عباس بابا ہیں ان کے تو بیٹی بابا جی کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کے گھر میں چلی گئی کیونکہ یہ سوا اب گھر بھی تو ایک تھا اما عائشہ کا گھر یار اما کے باپ کا گھر اما کا گھر ہے تو بھائی یہ سارا گھرانا ہی ایک ہے تو یہ اٹھے اور گھر حضرت صدیق کے گھر چلے گئے دربار خلافت کا لفظ یہ رافضیت کی طرف سے تمہیں ملا ہے اگر رافضیوں کے بغیر دکھا دو میں پڑھانا چھوڑ دوں گا وہ ثابت کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من احمد بی بی گئیں اور پھر جو اس پر وہ اپنا رنگ چڑھاتے ہیں زاکروں والا جو آپ کو معلوم ہے جس کا صدق کے ساتھ سچائی کے ساتھ دور کا تعلق نہیں ہوتا اور سب کچھ آواز کے ساتھ ہی آتا ہے تو پھر وہ رنگ چڑھاتے ہیں کہ وہاں پر بی بی پاک گئی اور تقریر کی وہ تو تقریر ثابت کرتے ہیں میرے پاس دیکھ سکتے ہیں تقریر, تقریر لکھی ہوئے خطبہ اتنا بڑا بی بی پاک نے وہاں پر خطبہ پڑھا ہاں جی یہ کیا ہے اور پھر ان لوگوں کا تو آپ کو پتہ ہے لوگوں کا تو آپ کو پتا ہے کہ روایتیں گھرنا تو ان کے ہاتھ کا کام ہے اب We دیکھو اشافی ان کی شریف مرتضی موسوی کی جو کتاب ہے اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے اور جناب جی یہ ان کا محقق توسی جو ہوا نصیر اس کی تجرید الکلام ہے متحر ابن ہل ہلکا ہوا ہے اس کی اس پر ہے. میرے پاس پڑی ہے صاف لکھا ہوا ہے کئی اور متعدد میں بیسوں کتابیں دکھا سکتا ہوں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جی اب, اب, ابو بکر نے جب وہ بی بی پاک کی باتیں سنی تو نرم ہو گیا انتہائی نرم اور ادب سے بولنا شروع ہو گیا حضرت ابو بکر انہوں نے کہا میں نہیں بولوں گی انہوں نے کہا میں تو آپ کے احساس ضرور بولوں گا کلام کروں گا انہوں نے پھر کہا بی بی پاک نے دلائل جب دیے ابو بکر مان گئے انہوں نے لکھ دیا با کے لکھ دیا قسم خدا کی اگر یشیوں کتابیں ناک کٹا دوں گا <سید> ابو بکر صدیق نے یہ شیعہ لکھ رہے ہیں ابو بکر صدیق نے لکھ دیا اچھا اب غصہ شیعہ نے کہاں نکالنا ہے وہ بی, بی پاک لے کر آ رہی تھی چٹ, چٹ لکھی ہوئی چٹ کے فدک لکھ دیا گیا ان کے نام کر دیا گیا وہ آ رہی تھیں آگے عمر بن خطاب آئے انہوں نے کاغذ پکڑا اور پھاڑ دیا اب غصہ عمر پہ آ گیا رابریوں کا اب سمجھ نہیں آتی کہ یار چلو اگر عمر نے پھاڑا ہے تو کم از کم ابو صدیق سے تو ہاتھ اٹھا لو انہوں نے لکھ دیا تو کتابیں آگ کیوں بن رہی ہیں ان کی نعوذ باللہ من دبل جو گستاخی اور جو لانتان ہیں وہ سب ادھر ڈالتے ہیں مغالتے سے سمجھ نہیں آ رہی تو میرے بھائی بات کو سمجھو ان کے لیے جھوٹ بولنا کوئی چیز نہیں ہے دیکھ لو یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے باغ دے دیا اور حضرت صدیق کو مجرم بھی پھر ٹھہرا رہے ہیں یہ کیا ظلم ہے اسی طرح دربار خلافت پھر اس میں خطبہ یہ سب رافضیوں کی اختراع ہے اس کا صدق اور صفا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں سچائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کو اس کو لینا اور استعمال کر دینا ہے یہ شیک گجراتی سے ایک غلطی ہوئی ہے جو بہت بڑی غلطی ہے اور گستاخی ہے دوسری بات حضرت کا یہ کہہ دینا اللہ اکبر کہ بی بی پاک ایسے مسائل میں کب اشتہاد کرتی تھی استفر اللہ ربی اگر اگر بی بی پاک مستحد نہیں سمجھتے تو ایسے ایسے مسئلے میں تو نعوذ باللہ اللہ پھر بی بی پاک کو کیا کہو گے ان سے کفر ہوا کہ جان بوجھ کر بغیر اشتہاد کے باپ کی حدیث چھوڑ دی مصرد احمد کی دوسری حدیث ہے تیسری میرے خیال میں مصرد احمد کی حضرت مولا علی مشکل کشار دی اللہ تعالیٰ جب بھی کسی سے حدیث سنتے تھے دعوی کرتا تھا کہ میں نے رسول سے سنی ہے یہ حدیث آپ فرماتے تھے تو قسم اٹھا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا غلط بیانی نہیں کروں گا قسم لیتے تھے تب حدیث مانتے تھے لیکن صدیق اکبر سے جب حدیث سنتے تھے تو آپ ان سے قسم نہیں لیتے تھے شوہر جو مولا علی ہیں اہل بیت کے سردار ہیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں مجمع اس کے اندر اگر کوئی دیکھنا چاہے تو سیدہ خاتون اور مولا علی کا آپس میں خوش مزاجی کے ساتھ یہ اختلاف ہو گیا حضور سے پوچھتے ہیں محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار سب سے زیادہ میں سے کس سے کرتے ہیں حضور تشریف لائے سیدہ خاتون مولا علی سرکار نے عزد کی حضور نے فرمایا بیٹی جہاں تک رکت قلب دل کی نرمی اور کش ہوتی ہے وہ تو تیرے لیے زیادہ ہے جس کو شفقت کہتے ہیں لیکن دل میں عزت جو ہے نا عزت کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ علی <تصفح> تیرے لیے محبت ہے رکت قلب کے ساتھ اس کے لیے محبت یہ اس کی عزت میرے دل میں زیادہ ہے تیرے ساتھ شفقت زیادہ ہے <تصفح> یہ صاف بتا رہا ہے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کیا مقام دیتے تھے <تصفح> بات کو سمجھنا تو مولا علی مشکل خوش حرضی اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کے سے قسم نہیں لیتے اور سے لیتے حدیث سنتے وقت یار سیدہ پاک کو بات کو سمجھنا جب انہوں نے حدیث سنائی تو جب صدیق کی زبان پہ علی اتنا اعتماد کرتے ہیں تو سیدہ کیوں نہ اللہ اللہ تو اب سیدہ نے وہ حدیث معذ اللہ معذ اللہ کسی نفسانیت اور تکبر کی وجہ سے اپنے بابا جان کے فرمان سے اعراض کرنے کے لیے نہیں چھوڑی اشتہاد کے ساتھ چھوڑی ہے اللہ وہ اور دلائل اپنے رکھتی تھیں جن کے اندر ان کو کہنا پڑتا ہے کہ ان دلائل کے اندر اگرچہ وہ خطا پر تھیں لیکن دلائل وہ رکھتی تھیں ان دلائل کی اتباع میں وہ چھوڑ رہی تھی تو بھائی اگر مستحد نہیں کہتے بی بی پاک کو بات کو سمجھنا اگر مجتحد نہیں کہتے تو گستاخ کہنا پڑے گا کہ اپنے نا بابا جان کی حدیث کو چھوڑ دیا بتاؤ شیخ گجرات سے میں پوچھتا ہوں یہ بی بی تم تو ڈاکٹر اشرف کو سمجھانے چلے تھے سمجھاتے سمجھاتے دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت والی بات بن گئے حال یہ ہو گیا کہ تمہاری گستاخی اس سے بھی بڑھ گئی اگر گستاخی تم کہو تمہارے بکول اس کی گستاخی ہے تو تمہاری اس سے بڑھ گئی کیوں کہ تم نے بی, بی, کو بی, بی پاک کو جب سیدہ کو کہا یہ غیر متحد ہیں اور ایسے مسئلے میں وہ اشتہاد نہیں کرتی تھیں مشتحد ہی نہیں تھیں تو لازمن بات ہے کہ انہوں نے پھر آپ اسلحہ اسلام کرنا باللہ اللہ ملزالق فرمان شریف جو ہے وہ ٹھکرایا ٹھکرایا اور بغیر کسی اشتہاد اور علمی دلیل اور علمی صارف کے ٹھکرایا تو وہ نفسانی ٹھکرانا ہوا اور نفسانی طور پر جو حدیث کو ٹکراتا تو کفر کرتا ہے تو بی بی پاک نے گفر کیا تھا خدا کا خوف تو. تمہاری بات سے جی لازم آ رہا ہے یا ہمارے فتوی کی کتابیں بڑی پڑی ہیں یا اگر کسی نے حضور کے فرمانے علیشان کو بغیر کسی بغیر کسی دلیل شرعی کے محض نفسانیت کی بنا پر ایسے ٹکرا دیا تو کفر کرتا ہے وہ اللہ اب دیکھو ایک پروفیسر صاحب ہیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا روایتوں کا انکار کر دیا یہ کہہ کر کے قرآن فرماتا ہے اللہ کے فیصلے کے رسول کے فیصلے کے آگے حدیث کے آگے بی بی پاک کیسے بول سکتے ہیں انہوں نے یہ فراد کیا دیکھو وہ حد سے ادھر بڑھ گئے انہوں نے کہا سیدھا یہ روایتیں ہی غلط ہیں بات ایک ہی ختم ہو گئی اور یہ حضرت اٹھے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں نہیں بیوی پاک مجتہد ہی نہیں ہے چلو جی سیدہ سیدہ صدیقہ مجتہد ہیں حضور کی تمام گھر والیاں مجتہد ہیں تمام اولا ماں لکھتے ہیں اور بی بی پاک مجتہد نہیں ہیں میں اس پر حوالے نہیں دینا چاہتا کیونکہ ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ مجتہد ہیں شریعت کے اندر تو سیدہ اور حضور کے تمام جو بیویاں پاک ہیں وہ سب کے سب مجتہد ہیں آہل بیت سارے مجتہد ہیں ان کے حسن بھی مجتہد ہیں ان کے حسین بھی مجتہد اور مجتہد مطلق ہیں ارے وہ تو وہ اتنا بڑے مجتہد ہیں کہ ابو حنیفہ جیسے ان کے ڈر کے غلام ہیں خدا کا خوف کرو یار کیا کہاں بیٹھ کر بولتے ہو یار پھر پھر اس شیخ نے اور بھی رنگ جڑائے اور مزید رنگ چڑھایا اسمت کا مان ابیاں کرتے ہوئے حفاظت کا مان ابیاں کرتے ہوئے، حضرت کہتے ہیں اللہ تعالی پھر چادر تان کر ان کو صاف کر دیتا ہے پھر آگے کہا کبھی رجوع کروا لیتا ہے اس پر میں بولتا اس وجہ سے نہیں ہوں کہ ڈاکٹر شرف نے اس پر خوب کلام کیا اور اس کا رد کیا اس نے کہا حضرت جی آپ میرا مجھے تو آپ کو یہ کہنا چاہتے تھے ثابت کرنا چاہتے تھے گستاخواب کا یہ حال ہے آپ نے مجھ سے بھی بڑا دعوی کر دیا پھر بنے گا اس کا جواب اس سے نہیں مجھے زیادہ کلام کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے اس پر لیکن بس اتنا ہی اتنا ہی تنبیہ کافی ہے نا مثالیں دے رہا ہوں کہ سب کی غلطیاں ہیں वाँ, वाँ, वाँ, वाँ, वाँ. <laughs> سب کی غلطیاں ہیں کیا بول رہے ہیں اللہ اکبر و سبیرا. اور سنیے اور سنیے اب ایک اور ہے وہ بے علمی معذور اس نے نسیاں شروع کر دی علمی معذور نے نسیا شروع کر دی اس نے کہا بھائی یہ حضور کا مسئلہ ہے. ادھر آل بیگ یہ ادھر تو بولنا ہی نہیں چاہیے بس حضور کے پیشاب تک رہنا چاہیے عجیب بات ہے ابھی تیری نصیحت کی है? تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے है? لوگ قائد سمجھتے ہیں کیا کیا سمجھتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ اتنا پتہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مقام نازک ہو شان ایسی ہو کہ جہاں پر بولنا جو ہے وہ محل خطر ہو او بھائی تو وہاں پر کب خاموش رہا جاتا ہے جب بلا ضرورت ہو اور اگر ضرورت ہو رد مخالفین آل سنت کے مخالفین کا رد مقصود ہو یا تعلیم و تدریس مقصود ہو یا ذکر آثار اور ذکر نس مقصود ہو تو وہاں پر پڑھنا بولنا پڑتا ہے اور ذکر کرنا پڑتا ہے وہاں پر کلام کرنا پڑتا ہے اور اس کی تصریح فرماتے ہیں ہر بندہ جانتا ہے کہ نہیں کہ مخالف جڑا ہے اوہ شانہ دے خلاب بولی جاوے اور تُسیہا کو اسی جواب نہیں دے دے کیوں آکے مسئلہ شان دے خطرہ پڑھا ہے سانو تے سرکار دے پیشاب تاکی رہنا چاہی دا لے ہے ہاں گل کرنا لی یہو جی نصیحت میرے خیال دے کاش کے بزرگ دے منہ چو نہ سی اس نصیحت نہیں پٹھا ایک اور صاحب بولے وہ سندھ, کے, وہ سندھ کے علاقے کے آپ ایک چمن ہیں ان کو کہتے ہیں چمن صاحب تو چمن صاحب نے او ہو ہو جو گل کھلائے ہیں کمال وہ بھی بے مثال گل ہیں آپ نے کبھی کائنات کے اندر کسی بھی علمی باغ کے اندر جو ہے وہ ایسے گل کھلتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے حضرت نے کون سا چمن گل کھلایا ڈاکٹر اشرف پہ اعتراض کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں اسمت اور حفاظت کے فرق کا پتہ ہے تمہیں اسمت اور حفاظت میں فرق کیا ہے اسمت یہ ہے کہ بندہ گناہ کا ارادہ تو کرے لیکن اللہ گناہ کو پیدا نہ کرے حفاظت یہ ہے کہ اللہ بندہ گناہ کا ارادہ کرے لیکن اللہ تعالی پیدا کرے یا نہ کرے یہ اس کو پیدا کر بھی سکتا ہے یہ میں نے اپنے گناگار آنکھوں سے اس کا لکھا ہوا ہے خط پتہ نہیں کتنا اس نے مب... پنڈی کا ایک آ... آ... ہے قریشی قرشی اس کے متعلق میں نے سنا ہے کہ اس نے کہا بس چمن صاحب نے خیر کر دی بس میں نے سن کر میں نے ان کی دائید کر دی اور ڈاکٹر کو کہہ دیا ان, ان کو ساخی کیا اللہ اکبر و کبیرا افسوس ہے یار کہاں چلا گیا علم یار ایمان سے کہتا ہوں بزرگ سچ فرماتے ہیں کہ جب تک کسی فقیر کی دعا ساتھ نہیں دیتی <صراحة> ہے اللہ کی توفیق بھی شامل ہے حال نہیں کیونکہ ہمارے ساتھ تو عجد کے ساتھ مسکین کے ساتھ صاحب کی دعا شامل رہتی ہے اس وقت سے ہمیں توفیق مل جاتی ہے صحیح نقطے پر پہنچنے کی اب اس حضرت, حضرت صاحب نبیوں کو معصوم ثابت کر رہے تھے بات کو سمجھنا معصوم ثابت کر رہے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ جی معصوم وہ ہوتا ہے جو گنا کا ارادہ کرے سمجھنا چمن صاحب جو گل کھلا رہے ہیں ہاں جی یہ تو ابھی ہمارے سامنے ایک دو پھول آئے ہیں پتہ نہیں جو چمن میں اور پھول ہوں گے وہ ان کا کیا حصر ہوگا ہاں جی سنا ہے ان کا بہت بڑا شکر میں ادارہ ہے تو پتہ نہیں وہ شکر والے کیا کیا آپ سے پھول لے رہے ہیں بہرحال ہم نے جو پھول لیا اتنا بدبودار دار پھول ہم نے کبھی نہیں لیا کہتا ہوں نہ اس کا رنگ نہ وہ نہ خوشبو نہ رنگ نہ خوشبو کوئی چیز پتہ نہیں کوئی عجیب ہی پھول ہے شکل بھی اتنا گندی ہے کہ دیکھنے کو جی نہیں کر رہا جی یہ تو ایک پھول کا حال ہے تو آپ کہہ رہے ہیں معصوم ہم بے علام معصوم ہے تو آپ کہتے ہیں دیکھو معروم معصوم وہ ہوتا ہے جس سے جو گنا کا ارادہ کرے لا الہ اللہ, اللہ محمد رسول سید المبیا صلی اللہ, صل اللہ علیہ وسلم سے لے کر بابے آدم تک ایمان سے کہنا کوئی نبی ہو سکتا ہے جو گناہ کا ارادہ کرے اس کو اتنا پتا نہیں ہے کہ گنا کا ارادہ خود گنا ہے ارادہ گنا گناہ ہوتا ہے اگر ایک آدمی زنا کا ماض اللہ ارادہ کرتا ہے آگے رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے ذنا واقعی نہیں ہو سکتا گناہ لکھا جائے گا بے شک اس کو اتنا بدتمیز نہیں ہے ممتنی. اور میں ایمان سے کہتا ہوں وہ ساری کائنات زند... کی کتابیں کھنگالے ایک کتاب میں یہ فرق نہیں دکھا سکتا جو فرق تھا اس کو وہ سمجھتا نہیں ہے اور جس کو وہ سمجھتا ہے وہ فرق نہیں ہے جو چھوکرے جو منڈے جن کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی صحیح کوئی فن کس, کسی فن فن کے اندر دستکاری رکھتے ہیں اگر رکھتے ہیں تو بس یہ علم عالیہ جو ہوتے ہیں یہ صرف ہو نہ نا ہوگی اس کے اندر چار کتابیں پڑھ لی اور سمجھنے لگ گیا کہ ہم نے دین کو سو ہو تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو کہ یہ جو فقہ کی کتابیں ان کے دور کے اندر جو پڑھائی جاتی تھی اعلیٰ حضرت کی اب تو وہ بھی نہیں ہے نا ان کے دور میں پڑھانے والے بھی اور تھے اور کتابیں بھی اور تھی فرمایا جی جتنا درسیات کی کتابیں ہیں ان کو پڑھ کر تو بندہ فکا کی دہلیز میں بھی داخل نہیں ہوتا یہ دہلی سے باہر, باہر بیٹھ کر گول کھلاتے رہتے ہیں یہ سارے وہی ہیں جی ورنہ ایسی باتیں کرنے کا کیا مانا یہ آپ کے سامنے چاند نمون میں نے رکھے ہیں باقی لوگ ایسے ہیں کہ ان کا بولنا جو ہے وہ اگر وہ بول رہے ہیں لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے لوگ ان کو حیثیت دیتے ہیں جن کو حیثیت دے رہے ہیں ان کا جی حال ہے تو جو بے حیثیت ہیں ان کا اثر کیا ہوگا بار اللہ، بار اللہ، باقی الحمد اللہ تعالی کے فضل سے ہم نے تاج دار گورڈا کی جو تصویہ ہے اس کے کلام سے وقوع کو بھی ثابت کیا ہیں اور وہ سب کچھ ہم نے چڑھا دیا ہے وہ ہمارے بیانات نیٹ پہ موجود ہیں وہ سننا چاہے لیکن ہم نے اپنے موضوع کو صحیح جو بیان کرنا تھا وہ کر دیا ہے مسئلہ خدم ہے سب کی غلطیاں اللہ حجاللہ شاہ ہمیں صد کو صفا پہ قائم رکھے